انت <تصفيق> شبہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سورت المؤمنون کا آغاز کر رہے اٹھارویں پارے کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ سورت بھی سورت المؤمنون مکی سورت ہے اس سورت مبارکہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کی ظاہری اور باطنی صفات کا ذکر بھی ہے پیغمبروں کے واقعات میں سنو علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور سورت کے آخر میں بالکل آخرت کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقینا فلاح پا گئے ایمان والے اس صورت کی پہلی گیارہ آیات جنت الفردوس والوں کی صفات کا بیان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے جنت الفردوس میں جانے والوں کی صفات اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہے اور یہ گیارہ مشتمل مقام بھی منتخب نساب میں شامل ہے جو استاد محترم رحمۃ اللہ, اللہ نے کئی مرتبہ اہل ایمان کی بہت بنیادی قیمتی صفات کا بیان قدف لح المؤمنون یقینا فلاح پا گئے ایمان والے فلاح کے رس کو آج تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں کسان کیا کرتا ہے وہ کھیت پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس کو پہچانو اس کی فکر کرو دوسرا پھاڑنا تھوڑا دلچسپ ہے جسم نظر آ رہا ہے اس سے آگے بھی کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے اس جسم سے آگے بڑھ کر اس روح کو پہچانو روزے کا حاصل کیا ہے روح کی بیداری اور اس روح کے تقاضوں کو پورا کرو جو اس روح کے تقاضے پورا کر رہا ہے جو آخرت کو پیش نظر رکھ کر محنت کرے وہ ہیں اصل میں فلاح پانے والے یہ ہے فلاح کا تصور جس کا عام ترجم ہم کرتے ہیں کامیاب ہو جانا قدف لہر ممنون یقیناً فلاح پا کے ایمان والے کون صرف ایمان لا کر بیٹھے نہ رہیں عمل کا ثبوت بھی اللہ دنوں کی صلاح تھیم وہ جو اپنی نمازوں میں آجزی اختیار کرتے ہیں صرف نماز نہیں نمازوں میں آجزی اختیار کرنے والے توجہ ہو میں کس کے سامنے کھڑا ہوں ہاں میں کس سے کلام کر رہا ہوں جی اور میں کیا باتیں کروں اللہ تعالیٰ سے اس پوری توجہ کے ساتھ پھر ترجمہ بھی آتا ہو کیا کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم بھی پتا ہو تصویرات کا ترجمہ بھی آئے تو کیا ہی خوب بات ہو جائے اللہ ہم سب کو توفیق دے آجزی تو اللہ سلا خوش اپنی نمازوں میں آجزی اختیار کرنے والے ہیں نمبر دو ودین اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے بچتے ہیں کیوں ایمان والوں کو پتا ہے کہ دنیا ایک ایسٹ نہیں ہے بلکہ لائبلٹی جو کچھ بھی ہے اس کا کل ہمیں جواب دینا اللہ سبحانہ و کے ہاں وہ پھوک پھوک کر قدم اٹھاتے اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز میں فضولیات کے اندر وقت کو برباد نہیں کرتے بڑا اچھا لگتا ہے جب کچھ ساتھیوں سے پوچھا جاتا ہے بٹ ٹی وی دیکھتے ہو کا ٹائم ہی نہیں کتنی اچھی بات کیا مطلب فضولیات کے لیے ٹائم نہیں ورنہ اسکرین تو اب جیب میں بھی ہے سب کے کا دور تو چلا جائے گا لیکن کے لئے ٹائم نہیں اور حضور نے بھی دن میں کچھ چھوڑی نیند ہو جاتی نا کوئی آدھا گھنٹہ جا کے سوتا کو صبح ایک ڈیڑھ گھنٹہ کوئی دوپہر میں ایک دو گھنٹہ کوئی شام میں آدھا گھنٹہ ایسے ہی ہو رہا ہے نا بھائی کتنا پیارا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ مزید کی ہمیں توفیق عطا اپنی اوقات کی وہ حفاظت کرتے ہیں نمبر تین هم اور وہ جو زکات ادا کرتے ہیں یہ مفوم بیان بھی کیا گیا اور ایک اور مراد لی گئی اور وہ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں تزکیے کا عمل کیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں گنا رکاوٹ ہیں رکاوٹوں کو ہٹاؤ اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی سے حاصل ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی میں آگے اور گناہوں کو ترک کرنا تسکیے کا عمل نمبر چار هم لی اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ان کی بیویاں یا وہ کمیز ہیں جو کی ملکیت میں آئیں ملوین اس بارے میں ملامت نہیں فمان اور جو اس کی سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں شرم گاہوں کی حفاظت سے مراد ایک تو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا اور پاکیزہ راستہ کون سا کیا گیا نکاح کا پاکیزہ بندن یہ فطری خواہش رکھی گئی ہے اس کی تکمیل کے لیے جائز راستہ نکاح کا عطا کیا گیا وہ کنیزوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دی گئی تھی وہ جنگی حالات کے بارے میں وقتی معاملہ ہے تفصیل پڑھنے جس کو شوق و تفاسیر میں جا کے فی الحال تو نکاح کا ہی راستہ ہے اور اس نکاح سے حضور علیہ السلام فرماتے بندے کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اس کی نگاہ نیچی رہتی ہے اور یہ نکاح شرم و حیا کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور حدیث میں ہے کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا حیا کی حفاظت بہت قیمتی نکاح کا عمل کوئی گھٹیا شینی اماد اللہ پیغمبروں نے نکاح کیا بھائی دنیا کے بعض مذاہب نے اس کو ماد اللہ غلط سمجھ لیا مذہب عیسائیت کے اندر کیا کہ نکاح کرنا غلط بات استغفر اللہ پیغمبروں کی شان پیغمبروں نے نکاح کیا اور اس سے انسان کی, کی محفوظ گی تو ایمان محفوظ رہے گا تو امال ہوں گے ورنہ تو برباد ہو جائے گا تو ایمان والوں کی صفات میں شرم گاہوں کی حفاظت اور اس کے تعلق سے نکاح کے پاکیزہ بندھن کا بھی ذکر کیا گیا پانچویں بات میں دو باتیں ہیں ودینات اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں امانت وسیطر تصور ہے روپیہ پیسہ آپ کے پاس کسی کے پاس میرے پاس رکھوائے گے وہ بھی امانت منصب ہے وہ بھی امانت وجود بھی امانت اولاد بھی امانت مال بھی امانت اللہ کی کتاب بھی امانت یہ روح بھی امانت یہ دین بھی امانت پوری زندگی آ جائے گی وعدہ وعدہ اپنے آپ سے بھی ہے بندوں سے بھی ہے سب سے بڑا وعدہ کس سے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ ایمان والوں کی بنیادی صفات حضور علیہ السلام اکثر اپنے خطبات میں حدیث شریف عطا فرماتے لا ایمان علیم اللہ امان اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا یہ ہمارا دین اس قدر اہم باتیں بیان کر رہا ہے اس کا ایمان نے جس میں امانت داری نہیں اس کا دین نے جس میں احد کے پاسداری نہیں چھٹی بات پھر نماز کا بیان آ رہا ہے علی یحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ اکبر بات شروع نماز سے ہوئی بات ختم نماز پر یہ تو میری آپ کی زندگی دنیا میں آئے کان میں ادان دے دی گئی جائیں گے تو ہمارا جنازہ پڑا جائے گا ایسا ہی ہے کہ نہیں تو مومن کی زندگی نماز کے گرد گھومے ہر چند گھنٹوں بعد اللہ بلا رہا ہے نا اور نماز کی طرف اور نماز کی طرف معمول بنائیں بھائی تقریب کب رکھیں گے عشاء کے بعد مثال ملاقات کب ہو رہی ہے جی پونے نو بجے نو... نہیں نو بجے نہیں عشاء کے بعد ملاقات اچھا کہاں مل ہے اچھا بتاؤ تو میرے گھر کے پاس مسجد کون سی گریب ہے میں مسجد میں تو ایک ریڑھی والا بھی تو جمعے میں آتا ہی ہے نا اس سے جوڑ نمزد سے نماز سے اپنے معاملات کو جوڑنے کی کوشش کریں یہی مومن کی زندگی ہے یہ اہم صفات نمازوں میں آجزی نمبر دو فضول باتوں سے اعراض کرنا بچنا نمبر 3 تسکیے کا عمل کرنا زکات دینا نمبر 4 شرم گاہوں کی حفاظت کرنا شرم کی حفاظت کرنا شرم گاہوں کی, کی حفاظت تمام کے لیے جمع کے سیغے میں بات آئی نمبر 5 میں دو باتیں امانت کی پاسداری وعدے کو پورا کرنا نمبر 6 نمازوں کی حفاظت اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے. اس پر فرمایا الاحمل وار تم یہی لوگ وارث ہیں اللہ کی شان اللہ کہہ رہا ہے وارث بنا دوں گا کاہے کا الذین يرثون الفردوس جو فردوس کے وارث ہوں گے اعلی تنین درجہ جنت کا وہ کونسا ہے فردوس هم فیھا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے اللهم انا نسئلک جنت الفردوس اے اللہ ہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی کی تخلیق کا بیان یعنی اللہ تعالی نے جو بندوں کو پیدا کیا انسان کی تخلیق کی اس کا ذکر آ رہا ہے اور مزید تخلیقات کا بھی بل قد خلقنا الانسان من من اور یقینا ہم انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ایک رائے آدم علیہ السلام کی تخلی خاص انداز سے اور پھر یہ کہ زوجین کے تعلق کے نتیجے میں ایک قطرے سے پیدائش جو ہوتی ہے بندے کی تو یہ قطرہ جو ان کے وجود میں تلتیب پایا اس کی غذا بھی کہاں سے آ رہی ہے مٹی سے آ رہی ہے تو مٹی کا خلاصہ مٹی کا جوہر یہ مراد لی گئی اور یقینا ہم انسان کو چونی ہوئی مٹی سے پیدا کیا فما جانفتی قرار مکین پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں نطفے کے طور پر ٹھہرا دیا عورت کو فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا مگر اس کے رحم کو اس کی یوٹرس کو اللہ کہتا ہے مضبوط مقام اللہ کی شان دیکھیں ایک کمزور صنف ہے یا ایک کمزور تخلیق ہے عورت اور اس کے وجود میں اللہ ایک بچے کی تخلیق کر رہا ہوتا ہے اللہ اکبر ثم خلقنا کا اعلی قطن پھر ہم نے نطفا کو آلہ بنایا ایک ترجمانی لٹکتی ہوئی شے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ وہ جو رحم ہے رحم مادر یعنی یوٹریس اس کی دیوار یہ جو زائی گوٹ مرد اور عورت کی طرح سے آنے والا حصہ اس کا ملاب وہ لٹک کر اپنی لیچ کی طرح ایک جونگ کی طرح اپنی غذا وہاں سے سک کر ہے لیتا ہے اس لٹکنے کو ایک رائے کے عالقہ کہا گیا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَدًا پھر ہم نے مدغ بنایا ایک لوتھڑا بوٹی اور اس کی بھی تفصیل بیان کی کہ جس کو تھوڑا سا چبا لیا گیا ہو بوٹی کی شکل وہ نل مودغا تا پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائی فقص ایوام لحما پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا یہاں تک تو ہے جسم کا بیان آگے ایک اور بیان ہے لیکن تھوڑا سا اشارہ حضور علیہ سلاۃ السلام کی حدیث میں بھی ہے کہ تم میں سے جب کسی کی تخلیق کامل ہوتا ہے رحم مادر میں تو چالیس دن لطفا چالیس دن علاقہ پھر وہ مدغہ یہ چالیس چالیس دن کے تین پیریڈز گزرتے ہیں ایک سو بیس دن کا مبیش اس کے بعد اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ روح ڈالتا ہے جان تو پہلے بھی ہے جان پہلے بھی ہے روح اب ڈالی گئی ہے اس میں مباحث ہیں اور اس پر ایک خوبصورت خطاب استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمتہ اللہ علیہ قرآن اکیڈمی کی مسجد جامع قرآن نے کیا تھا تخلیق انسان مراحل مدارش اور فضائل اس طرح کا عنوان ہے خاصا پرانا ان کا ٹاپک ہے اب آگا ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے کنگ ایڈورڈ کالج کے لاہور کے پڑے ہوئے تھے اب وہ جب بیان کریں گے تو اس کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اس پر کلام کیا جو کی ایک لیکچر ہے پران اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹبل اور انکمپیٹبل اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی پروفیسر کیت مور کا ذکر کیا ہے وہ ایٹیز کے آغاز میں وہ بہت بڑا اتارٹی سمجھا جاتا تھا امبریالوجی کی فیلڈ پر اس کو کچھ عرب اسٹوڈینٹس نے امبریالوجی تخلیق انسانی کے مراحل کے حوالے سے کچھ آیات دکھائی تو دنگ رہ گیا اور اس نے کہا کہ کچھ کے بارے میں تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں بہت کچھ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور پھر وہ دنگ رہ گیا کہ قرآن کتنے بینی کے انداز میں یہ تخلیق انسانی کے مراحل کو بیان کر رہا ہے جیسے سولمبیا میں ہم نے پڑھا تھا مخلقات مغیری مخلقہ یعنی تخلیق شدہ بھی منقش بھی اور غیر منقش بھی تو وہ حیران رہ گیا اور اس سے کہا کہ کچھ باتیں تو ابھی دس بیس برس پہلے ہم برس پہلے ہمیں پتہ چلی پھر اس نے کتاب لکھی ایٹی ٹو میں غالباً ڈیولپنگ ہیومن کے عنوان سے اور دیٹ واز دا بیسٹ سولڈ بک انا ورلڈ بائی ون سنگل آفر ان دی فیلڈ آف امبروجی کب لکھی اس نے جب ان آیات سے وہ گزرا اس کے بارے میں ہماری اس اسلام قبول کیا کہ کی نہیں کیا ہاں ڈاکٹر مورس بکائی نے کیا تھا جن کی کتاب ہے دا قرآن دا بائبل اینڈ دا ماڈرن کمپیرٹ اسٹڈی انہوں نے کی وہ ایمان لے آئے تھے پتا اب جاری بات ہے ہر فیلڈ کا بندہ جب اپنی فیلڈ سے متعلق چیزوں کو دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا جادو, جادو نہیں دنگ رہے گا نا میں اپریشیٹ نہ کر سنگی جتنا اس نے اپریشیٹ کیا ہوگا خیر یہ سے تخلیق انسانی کے مراحل سے متعلق امور جن کا ذکر خدا نے کئی مقامات پر کیا البتہ اب جسم کا بیان تھا اب کیا ہے آخر. پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت میں کھڑا کر دیا یہ کیا ہے اب یہ حیوال نہیں اس میں روح میں سے ہو کر اشرف المخلوقات اللہ نے اس کو بنایا فتبارک اللہ احسن الخالقین تو اس بڑا ہی بکت والے اللہ سب سے بہترین پیدا فرمانے والا شک اس کے بعد تم ضرور مر جانے والے ہو بلا شبت قیامت اٹھائے جاؤ گے وَلَقَدْ خلقنا سبع ترائق اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے مراد سات آسمان فرشتوں کی بھی گزر گاہیں ان کے اندر ستاروں کے بلی اور میں آٹ اراق سات راستے مراد سات آسمان وما کن نہ عاد ہم پیدائش سے غافل نہیں یعنی مخلوق جو ہم نے بنائی اس کی تخلیق تخلیق کے بعد تو ہم ان کی حاجات سے غافل نہیں ہیں جیسے بعض فلسفیوں کا بونڈا تصور ہے اور بعض شائروں نے بھی کہہ دیا کہ پیدا تو کیا اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں معاذ اللہ یا میکرو لیول کیجیسے اس کو پتہ ہے مائیکرو لیول کی چیزیں اس کو نہیں پتہ معاذ اللہ نہ اللہ کہتا ہم تخلیق سے غافل نہیں ہوئے وانزلنا من السماء ماء اور ہم نے آسمان سے بارش برسائی بقدر ان ایک اندازے کے مطابق فاستنناه في الارض پھر اسے زمین میں ٹھہرایا بہت عرصے پہلے کچھ پڑھنے کو موقع ملا شاید ٹھیک ہو تھا یہ کہ پانچ سو تیرہ ٹریلین ٹن پانی پانچ سو تیرہ ٹریلین ٹن پانی یہ بخارات وائپریشن کی صورت میں آسمانوں کی طرف جاتا ہے سالانہ اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ برسا دیتا ہے اور اللہ نے زمین اور سمندر کے ریشو کو مینٹین کیا ہوا ہے کب ختم ہوگا رسما ان فتحت ختم کر دیا جائے گا وہی ناالابی لقوش کو لے جانے پر بھی قادر ہے اتنا سارا پانی کہیں چشمے ہے کہیں نہرے ہیں کہیں دریا ہے کہیں سمندر کہیں گلیشیئرس پہ اللہ دیتا ہے اس کو اسٹور کرنا مشکل پڑ جاتی ہے جی ڈیم بنانے ہم نے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا پچھلے چیف جسٹس صاحب کو بڑا پیسہ جمع کروایا اس کے بعد کا ڈیم بنانے تھوڑی تھے ہم کو مزاق کرو اس قوم کے ساتھ تم لوگ اللہ کا خوف کرو یہ جملے کہنے کے اسٹیٹمنٹ دینے کے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ گلیشرس میں اللہ جما دیتا ہے پھر اس کو پگھالتا ہے پھر دریاؤں میں بھی سمندر پھر پھر وہ بخارات کا بننا اڑنا اور پھر اوپر سے آسمان سے برسنا اللہ اکبر اللہ کہتا ہے پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا انا بھی می لقاد لقادرون اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں باقی اسباب کے تھے ڈیمس بھی بنائے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اسباب اختیار کیے جائیں مگر مستقبل اس بات پر نگاہ بھی رکھی جائے اور جھوٹ نہ بولا جائے قوم کے ساتھ دغا بازی نہ کی جائے اللہ نہیں چھوڑے گا دیکھیے میں آپ کے ساتھ کروا اپ میرے ساتھ کریں فرض کا معاملہ ہے تو غلط کوئی پوری قوم کے ساتھ کرے اللہ چھوڑے گا سوچنا چاہیے لوگوں کو استغفر اللہ فأنشأنا لكم ب겐نات من نخيل و عنان بس ہم نے پیدا کی ہے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات لكم فيها فواجد كثيره منها تمہارے رنگ میں بہت سے میوے ہیں اور اس سے تم کھاتے بھی ہو و شرت خروج منتوری سینا اور درخ زیتون کا جو تورے سینا سے نکلتا ہے وہ اس علاقے کو کہا گیا کیونکہ اس علاقے میں بہترین پیداوار ہے زیتون کی شا رتن تخرج من پوری اور درخت کا جو تور سینا سے نکلتا ہے, تمبت وصرغ وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور سالن لیے, ہوئے کھانے والوں کے لیے اس کا روغن آئل بھی استعمال کیا جاتا ہے اور زیتون کو بھی کھایا جاتا ہے وہ ان نالکوں فلانا میں تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی ہے میملس کا وہی دودھ دینے والے جانوروں کا تذکرہ آ رہا ہے پہلے ذکر آیا تھا سورج کی آیت نمبر سکس میں نسقین کو فی ہا ہم پلاتے تمہیں ان سے دو جو ان کے پیٹوں میں ہے اور تمہارے رن میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے تم بعض ان کے گوشت کو ہو ہوا وعلی فل کی تشمل اور تم ان پرشتی پر, پر سوار کیے جاتے ہو نو علیہ السلام کا قصہ پھر بیان کیا جا رہا ہے نو پس انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں پس کیا تم ڈرتے نہیں ہو تو ان کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے ما یہ تو نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک انسان یورید علی کم چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن بیٹھے اللہ ولو اللہ لأنزل اور اگر اللہ چاہتا تو اتار دیتا فرشتوں کو ما سمعنا ہم نے اپنے باب میں ایسی بات تو کبھی نہ سنی ان ہوا الا رجلم به جنن یہ تو ایک شخص ہے جس کو جنون ہو گیا ہے معاذ اللہ یہ سب کچھ پیغمبروں کو سننا پڑا ہے فتربصوا به حتى حين پس اس کا ایک مدت تک انتظار کرو کہ معاملہ ٹھیک جائے اس کا استغفر اللہ قال رب انصرني بما كذبون پیغمبر نو علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما اس بات پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا فوهينا الیہ انسمع الفل کبا اعیوننا وحینا تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بناؤ فإذا امرا وفارت جب ہمارا حکم آیا تو تنور تن ابلنے لگا ہم لوگ تندور کہتے نا؟ یہ لفظ کیا ہے تنور تن جی وفارت تنور تن اور تنور تن ابلنے لگا فس من فسل بلکہ وفارت تنور تن اور تنور تن ابلنے لگے ہمارا حکم آئے اور تنور تن ابلنے لگے فسل فی ہا منکل تو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو رکھ لو ایک نر ایک مادہ میل میل کے کے بارے میں غرق ہونے کا حکم ہو چکا منہم ان میں سے مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ان کی تم بیٹھ جاؤ کشتی پر تم اور تمہارے ساتھ ہی الحمد للہ تو کہنا کہ شکر تعریف اللہ کے لیے ہے بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں آخرین پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا ایک اور گروہ اب آگے ایک اور رسول کا بیان ہے ان کا نام نہیں لیا گیا مفسرین کا خیال ہے باس کا کی ہد علیہ السلام پر نام نہیں لیا البتہ واقعات وہی ہیں جو پہلے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں فارس اللہ فہم رسول پھر ہوں نے ان کے درمیان سے رسول کو بھیجا اللہ غیر رسول نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بابط نہیں پس کیا تم رہیں۔ وقال من قومه کفر جو آخرت کی حاضری کو جنہوں نے جھٹلایا بولے کیا وہ کہ انکار کر بیٹھے تھے اور پیغمبر کا مذاق اڑا رہے تھے وہ ذکر آگے آیا چاہتا ہے وہ ترف نام فی الحاط دنیا اور اللہ فرماتا کہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں ایش دیا تھا اب وہ کفار سردار ان کے کیا بولے وہ بیان ما اللہ مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے من، یہ اسی جو تم کھاتے ہو جس میں سے پیتا سے اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت کی تو بے شک اس وقت بڑے خسارے میں ہو گئے، اذا متتم وكنتم مخرجون۔ کیا وہ تمہیں یہ وعدے دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں دو تمہ دوبارہ نکالا جائے گا ہئی ہاتھ ہائی ہاتھ نیما تہت دور ہے بہت دور کی بات ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یہ آخرت کے منکرین کا بیان ان ہیا اللہ حیا تنیا نمو تو نحیا بے دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں بما نخ نو بو تین اور ہمارا دوبارہ دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں انہ اور رج اللہ قزیبہ یہ تو نہیں ہے مگر ایک آدمی جس نے اللہ بھوٹ باندھا ہے معاذ اللہ وما نحن اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں رب صلی انہوں نے پیغمبر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا عمّا فرمایا اللہ نے بہت جلد ضرور پشتا کر رہ جائیں گے بس انہیں چنگاڑ یعنی حق کے مطابق انہیں اور امت پیدا کی ما من امتن اجلا مسلا خرون کوئی امت اپنی مقرر میعاد سے نہ سبقت کرتی ہے اور نہ پیچھے رہ جاتی ہر ایک ثم ارسلنا رسولانا تھا رسول بھیجے کلا جا امت رسول اہا کر ربو جب کبھی اس امت کے رسول آئے تو ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا فاتبعنا بہانا بادہ پھر ہم پیچھے لائے ان میں سے ایک کو دوسرے کے ہم اور ان کو ان نے افسانے بنا اللہ موسیٰ و حارون اپنی اور دلائل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے فقول ل ان لوگوں نے کہا ہم اپنے جیسے ان دو آدمیوں کی بات مانیں وقومہما لنا عابدون جبکہ ان کی قوم تو ہماری خدمت میں لگی رہی ہیں ہماری عبادت گزار ہے اللہ اکبر افزاری بات ہے عبادت کا وہ مفہوم تو نہیں جو رب تعالیٰ کی عبادت ہے پھر عبادت کا لفظ کیوں آ رہا ہے ہمارے غلام ہیں یہ ہماری مانتے ہیں وہ فرون کا قانون چل رہا تھا فرعن کی باتیں مانی جا رہی تھی تو کہا جا رہے ہے ہمارے عبادت گزار ہماری عبادت کرنے والے ہیں حالانکہ ہمیں بندہ کس کا بننا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو جس کا قانون چل رہا ہے بھائی اسی کی بندگی ہو رہی قانون کس کا چلنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کا فکر ربو ہوما فقانوں نے دونوں کو جھٹلایا ان رسولوں کو تو وہ لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے وہ القداتین کتاب اللہ اللہ اور یقین موسل السلام کو کتاب عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پالیں و اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا الى ربوتن ذات قرار ومعین اور ہم نے عمدہ ٹھکانا عطا فرمایا ایک بلند ٹیڑے پر جو ٹھہرنے کا مقام بھی تھا اور جو جہاں پانی بھی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے جاری تھا وہ موضران ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور وہ درخت کا تنہ ہلایا جانا اور بشارت دیا جانا چشمے کا جاری کر دیا جانا تفصیل سور مریم میں آ چکی ہے اگلی آیت بہت قیمتی ہے اہمیت کے حوالے سے یا رسول اے رسولو من اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں تمہیں وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا تھا کیا جو یہ آیت ہے اور حضور نے آئے تلاوت فرمائی پاکی کھاؤ اور نیک عمل کرو پہ حضور نے فرمایا علیہ السلام توجہ فرمائیے گا دراز سفر کر کے آتا ہے اور شرح میں تشکی میں لکھا کعبے کا گلا پکڑتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اور بعض نے لکھا عرفات کے میدان میں کھڑا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے حضور فرماتے ہو کیسے کی دعا قبول ہوگی کھانا حرام کا پینا حرام کا پرورش حرام کی لباس حرام کا کیسے اس کی دعا قبول ہو حرام مال کے ساتھ دعا قبول نہیں مسلم کی روایت حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں مسلم شریف کی روایت حرام مال سے پلا و جسم جہنم میں جائے گا مسلم شریف کی روایت یہ حرام کی نحوست اللہ ہم سب کو حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا دوسرا اہم نقطہ پاکیزہ چیزوں تمہیں سکھاؤ اور عمل کرو نیک حلال وجود میں جائے گا نیک امال کی توقی میں لیں حرام وجود میں جائے گا شرارتوں کی طرح بندہ بڑھے گا حلال رسک پاکیزہ رسک کا ایک نتیجہ بہت بڑا کیا ہے نیک عمل کی توفیق بندوں کو ملتی ہے اللہ ہم سب کو توفیق ان عالیم بے شو کچھ کرنے والا ہوں امت امت واحد اور میں تمہارا رب ہوں ڈر فتح بے رحم زبو رہوں پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا دین کے حصے بکرے کر کے اس کا حل بگاڑ دیا مہاد اللہ کل قسب فریح ہر گروہ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے پورا دین کسی کے پاس کسی نے, کچ, کسی نے اور وہ اپنے آپ کو مطمئن کے بلائی میں کچھ جلدی کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلا بل یش ارون بلکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے, ہے اور لوگوں کو برباد کر دیا جاتا ہے ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے اگلی آیات میں ایمان والوں کی باطنی صفات کا ذکر شروع میں جنت الفردوس والوں کی صفات تھیں وہ ظاہر کی صفات نماز ہے کا بڑا پیارا بیان ہوا ان هم من مشفقون جو لوگ اپنے رب کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں یؤمنون اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے ودین وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں یعنی راہ خدا میں جانے والے ہیں اما عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلاۃ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو دو ہزار دو سو دس احادیث منتقل کی ہے دو دوست دس اللہ اکبر بہت بڑا ذخیرہ دین کا ان کے ذریعے امت کو ملا خیر پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں ڈرتے رہتے ہیں شراب پینے والے چوری کرنے والے اللہ کا رسول نے فرمایا نہیں عائشہ یہ وہ ہیں جو نماز ادا کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں یہ وہ ہیں جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں مگر ڈرتے ہیں اللہ سے پتہ نہیں قبول ہو کے نہ اللہ اکبر منافق ہے فاسق ہے گنا کر کے بھی مطمئن بیٹھا ہے اور ایمان والا نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے یہ ہے ایمان والے اللہ اکبر اللہ یہ بات نہیں کیجیلۃ اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں لا کی انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں تیزی دکھاتے ہیں نیکیوں میں ان کی طرف سبقت کرنے والے ان کی دوڑ لگی ہے ان کی دوڑ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے میں ولا نکل اللہ وسٰ اور ہم کسی نفس کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی کے, کے مطابق ملدینہ کتاب وہم حقم اللہ اور ہمارے پاس امال نامہ ہے کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا سب کچھ ریکارڈ پر آ رہا ہے بل فی غم من دا بلکہ ان کے دل اس حقیقت کے بارے میں غفلت میں ہے یہ مشرقین قفار کا بیان هم اعمال من هم لها اور ان کے اس کے علاوہ اور بھی برے عمل ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں کفر تو ہی ہے اور جرائم مبتلا ہیں اذا اخدنا اذا هم یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑا آداب میں تو اس وقت وہ لوگ فریاد کرنے لگے لا تج ارول کہا گیا فریاد نہ کرو آج کو لا ترون تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی آیَاتِ تُمْ, <تَنْكِسُون> تم پر میری آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے بھاگتے تھے مستقبینہ تکبر کرتے ہوئے بھی جرون اس کے ساتھ اچانک گوئی اور فضول باتیں کرتے ہوئے تم نے اللہ کے پیغام کو فراموش کر ڈالا مذاق اڑا کر چٹکیوں میں اڑا دیا تم نے افل ام یب برقلا بس ان لوگوں نے اس کلام حق میں غور نہیں کیا ام جا مالم یادین یا ان کے پاس وہ آیا ہے جو نہیں آئے تو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس کوئی نئی بات آگئی ہے کیا پہلے پیغمبر نہیں آئے ہیں پہلے کتابیں نہیں آئی ہیں ام لم یارفو رسولہم فہم لہم ان کی رون کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے کہ ان کے لئے انکار کرنے والے بن گئے ہیں یہ لوگ ام یقولون ابھی جھنہ کیا یہ لوگ کہتے کہ ان کو دیوانگی ہے محاذ اللہ بل جاہم بالحق بلکہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں حق ہوں اور اکثر حق بات سے نفرت رکھنے والے ہیں تبع الحق لفسدت السماوات والأرض اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو حق کے ساتھ بلکہ کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں پھر یہ لوگ اپنی نصیحت کی بات سے اعراث کرنے والے ہیں سلام آپ نے اجرت مانگی ہے تو آپ کے رب کا اجر بہتر ہے وہ خیر و رازقین وہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے سنایا جا رہا ہے کو تم سے کوئی پیسے تو مانگا نہیں تم سے کو مال تو مانگا نہیں ان کو تو اجر ان کا رب عطا کرے گا تم ان کے اخلاص کو کیوں نہیں دیکھتے عَنِ لَنَا كِبُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بے شک وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں. وَلَوْ مَا بِهِمْ مِن اور اگر ان پر رحم کریں اور جو تکلیف انہیں ہے وہ دور کر دیں لل تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے بھٹکتے یہاں تک جب ہم نے کے دروازے مایوس ہو گئے جب پکڑ آئی تو پھر وہ مایوس ہو گئے اگلا بیان اللہ کی آلہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور وہ اللہ ہے جس سے تمہارے لیے کام اور آنکھیں اور دل بنائے کلی لما شکر کرتے ہو وہ شرون اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرح تم سب جمع کیے جاؤ گے وہی ومید اور وہ اللہ جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے و اللہ اور اسی کے لیے رات دن کا آنا جانا بس تو موقع سے کام نہیں لیتے بلقول بلکہ انہوں نے وہی کہا جو ان سے پہلے کافر کہتے تھے متنا وکننا وہ بولے کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے لقد عیدنا نحن من قبل عیدنا ہم سے وعدہ کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی وعدہ کیا گیا انحادا یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اللہ من الارض ومن نبی علی السلام ہے اور اور کچھ... وہ جو زمین اور جو کچھ اس میں ہے ان کن تم اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے کل اصلا کرون آ فرمائیے پس کیا تم غور نہیں کرتے یہ سوالات چل رہے اور سنیے گا مشرق کتنی توحید کو جانتے اور مانتے تھے گڑبڑ کہاں تھی اس کا ذکر آیا جاتا ہے سوالات چل رہے ہیں رب اللہ شیر نبی فرمائیے کون ہے سات آسمانوں کا رب اور رب کرب سلّہ وہ ضرور کہیں گے اللہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے کل افلا فرمائی کے ہاتھ میں ہر شہر اختیار وہ اللہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سیقول وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہے کل انا نوین سے فرمائی تم پھر کہاں کس جادو میں پھنسے ہو خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رب اللہ ہے سارا اختیار اللہ کا ہے پھر کہاں تم پر جادو اب کیا گڑبڑ تھی ان کی گڑبڑ تھی اللہ کی الوہیت میں شامل کرنا اللہ کی عبادت میں شامل کرنا ان کو بھی پوجو ان کو بھی خوش رکھو تو اللہ خوش ہوگا ان کے تھرو جاؤ تو اللہ خوش ہوگا یہ جو اپنے بتوں کے بارے میں مشقین کا طرز عمل تصور تھا اللہ کی الوہیت میں عبادت میں شریک کرنے والا معاملہ عبادت کے دو اجزا ذہن میں رکھیں ایک ہے انتہائی درجے کی محبت اور ایک انتہائی درجے میں اطار ٹاپ پر یہ رہے گا اللہ کے لیے کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو رہی گڑبڑ ہے کسی کی اطاعت قانون اللہ کی اطاعت و قانون کے برابر ہو رہی ہے یہ بھی گڑبڑ ہے نعبدو اعلام تیری عبادت کرتے. والی توحید میں گڑبر کرتے تھے بل اطن بلکہ ہم ان کے پاس آئے سچی بات کے ساتھ اور بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں متخد اللہ دن اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا وما معاہ من اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور محبود عید اللہ بعد. اگر کوئی ہوتا تو ہر معبود لے جاتا جو اس نے مخلوق بنائی اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہر ایک کیا چاہتا میں ہی بادشاہ کا بن جاؤ میری منپلی ہو جائے کب کا نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن نہیں ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عماء یسی فون اللہ پا کے اس سے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں عالم الغیب و اللہ غیب الاہر کا جاننے والا ہے پتا عما یوشری اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جس اللہ سبحان و تعالیٰ ہر اس شہر سے برتر ہے جس کو وہ لوگ شریک سمجھتے ہیں اس کے بعد بڑی پیاری دعائیں اگلے رقو میں ہے اگلی دو آیات عذاب سے بچاؤ کے لیے بڑا پیارا انداز دعا کا حضور علی سلاۃ السلام کے ذریعے سکھائی جا رہی ہے دعا علی السلام یہ دعا کیجئے اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے بھی ابھی فلاح غالمین اے مر رب پس مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا اللہ اکبر اداب کا وعدہ ہے نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بھی فرمایا کہ آپ موجود ہیں تب لوگوں پر آداب آ سکتا ہے حضور کی آجزی بیانعا سکھائی جا رہی ہے میرے رب جو تھوڑی وعدہ کر رہا اگر مجھے دکھا دے میں موجود اور عذاب آئے زمین پر مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا دور میں بھی کہیے اور فتنوں کے دور میں بھی دعا بہت قیمتی ہے وہ انوریہ کمان عید ہوں لقاد رون اور بے اس پر قادر ہے کہ مجھ سے جو وعدہ کر رہے ہیں اے نبی آپ کو بھی دکھا دیں احسر آپ کو بھی دکھا دیں مراد آپ کی موجودگی ہو زمین پر اور ان ظالموں پر عذاب آ جائے جیسے کہ بدر میں مشرقین کی پٹائی کا معاملہ جو سب قتل ہوئے تھے احسن سس اچھی بھلائی سے برائی کو دور کیجیے دعوت دین کے درمیان میں اس کا بڑا پیارا اسلوب برائی کا جواب بھلائی سے دینا نہ علم امی یا ہم خوب جانتے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اگلی دو آیات میں بھی بہت پیاری دعائیں ہیں شیاتین کے حملوں سے بچنے کے لیے مقام یہ دعا معروف نہیں ہے تو قرآن کی آئے تھے لیکن دعاؤں میں اس کا اہتمام کم دکھائی دیتا ہے فرمایا بقر رب او من کمنزات شیاتین اور اے نبی علیہ السلام یہ دعا کیجیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ لینا چاہتا ہوں شیاتین کے او غبی کا رب ائیں اور اے میرے رب میں تیری پناہ لینا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئیں حضور کی تو آجزی ہے اور امت کے لیے تعلیم شیاتین کے حملوں سے بچنے کے حوالے سے اذا احدہم الموت کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے رب تو کہہ کہ اے میرے رب مجھے پھر سے لوٹا دیں کہ میں نیک کر لوں کوئی ترکتو جو میں چھوڑ آیا ہوں کہا جائے گا ہر کس نے اللہ ایک چانس دے دے یہ, ہے یہ ہے کل کی حسرت بھری خواہشات اللہ ایک چانس دے دے ایک موقع دے دے بھئی یاد رکھیں ہم نے جب ہمارے بچے دے رہے ہیں اٹمپٹس بہت ہوتی ہیں پہلی میں رہ گیا دوسری تیسری چوتھی میں نکل جائیں گے پیپرز زندگی جو اللہ نے دی اس کے بارے میں یہ رسک نہیں لیا جا سکتا ناؤ اینڈ نیور جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے آئی ڈونٹ نو کس کس کے سلوگن ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا جی ناؤ اینڈ نیور یا جس جو ایٹ یہ ادھر چلے گا یہ سلوگن ادھر میرا آپ کا ہونا چاہیے زندگی اور موت کا مسئلہ ایک ہی چانس اللہ نے دیا ہے غرق ہوتا فرون ایمان لا ہے کون نہیں مانے گا اس وقت کا قبول نہیں تو قیامت میں کیسے قبول ہوگا حسرتیں ہوں گی آج موقع ہے سدھرنے کا کل نتیجہ ہے آج دنیا دار العمل عمل کا موقع ہے یہ رکو مکمل ہوا چاہتا ہے صورت مکمل ہوگی ان شاء اور آرٹ روکراوی ادا کریں کل ہرگز نہیں انہا کلیمتن وقا یہ تو ایک بات جو پہلے کہتا چلا آ رہا ہے ومی اور ان کے آگے برزخ ہیں اس دن تک کے لیے جب یہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے عام لفظم ہم استعمال کرتے ہیں قبر کا پھر سوال آتا جی جو ہوا میں پلین کریش میں انتقال کر گیا سمندر میں ڈوب گیا کدھر ہے کہیں اللہ کے ان سے باہر نہیں بر برزخ،, برزخ کیا ہے وہ آڑ دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ رسبی قرآن کا ہے قبر کا رسبی قرآن میں سور آب اوتھ میں آخری پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ ومی لا يوم اور ان شاء اللہ اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیا ہوگا کل فیلان جب سور پھونکا جائے گا فلا ولا تو نشتے نہیں رہیں گے ان کے درمیان کوئی بھی اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بلکہ دور بھاگیں گے یہ دور بھاگنا آخری پارے میں ذکر آئے گا آخری پاروں میں سوریہ مارش کے شروع میں آئے گا سوریہ اللہ کے آخر میں آئے گا کوئی نہیں پوچھے گا فل فکولت موازین ہو تو اس کے اعمال کے ودن بھاری ہوں گے مراد نیکیوں کے فولا کا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اس کے برعکس ومن خفت جن کے ودن ہلکے ہوں گے نیکیاں کم برائیاں زیادہ فولا تو یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا بس وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اللہ آزادی کم اللہ تری پناہ میں آنا ہیں جہنم کے آغاز سے بڑا شدید عذاب کا بیان ہے آگے تلفہ وجوہہم النار وہن فیہا کالحون ان کے چہرے آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو کر رہیں گے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم الم تکون آیاتی الم تکون آیاتی تتنع علیکم فکنتم بھیاتو کذبون کیا میری آئیت تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں۔ پسموں پس نے جھٹلاتے تھے قالو کہیں گے رب بنا غلب آلی اے ہمارے رب ہم پر ہماری بد بختی غالب آ گئی قوما غالین اور ہم تو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے ربنا اے ہمارے رب اخرجنا جنا منہا ہمیں اس سے نکال دیں فہن ہم دوبارہ وہی کریں تو بے شک ہم ضارب ہوں گے پھر وہی اے اللہ چانس ایک موقع ایک چانسا ولا اللہ فرمائے گا اسی میں لانت زدہ پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو ان نہ کانا اب گا اللہ ایمان والوں کا کیسا دفاع کرتا ہے اللہ ایمان والوں کی کیسی تکریم کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو کیسا ساتھ دے گا اللہ ایمان والوں کو کیسی ٹھنڈک دے گا اللہ اکبر سنیے مزاق اڑائے گا ایمان والوں کا اللہ کیا فرما رہا ہے فریق میں بندوں کا ایک گروہ تھا یا جو دعائیں کرتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر ہم فرما اور تو سب سے بڑھ کر ہم فرمانے والا ہے یہ تو ایمان والوں کی دعائیں تھیں اللہ فرما تم نے کیا کیا ان کے ساتھ تم مسخریہ بس تم نے ان کا مداغ بنا لیا ان سونکم ذکری یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی ان کی نفرت میں ان کی دشمنی میں اے کافرو اے دین دشمن ہو تم اتنے اندھے ہو گئے کہ تم نے مجھے ہی بھلا دیا کہ تم نے مرنا بھی ہے میرے سامنے انا بھی ہے سمجھ رہے تم نے ان کا مذاق اڑایا اور انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی تم مجھے بھول گئے تم نے مرنا نہیں تھا کیا تم بھول گئے تم نے میرے پاس آنا نہیں تھا وہ خن تم من ہوں اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے سنو ان جیسا تم الما صبر اس کے بدلے کہ جو انہوں نے صبر کیا آج میں نے جزا یہ دی ہے کہ بے شک یہی کامیاب ہونے والے ہیں اللہ اکبر ایمان والوں کا مذاق ہر دور میں اڑایا گیا ہے بہر ایمان والوں کو اللہ ایمان والے بھی انسان کہیں مرتبہ کرایا ان کے اندر بھی دل ہے اس دل میں بھی جذبات اور احساسات ہیں اللہ کہتے تھام لو تھوڑا دنیا میں کل میں تمہاری طرف سے جواب بھی دوں گا اور کل ایمان والوں کو اللہ ان دین دشمنوں کا کافروں کا مذاق اڑانے کا موقع بھی دے گا سور متفقین کے آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ آخری بارے میں قالا اللہ فرمائے گا کم لبیثی الد ال تم دنیا میں سالوں کے حساب سے کتنی مدت رہے قول البیث یومن او بہاد یومین وہ کہیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے ہوں گے ف فصلین بس تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے یہ ہوگا جناب وہ جو آخرت کی منکر دنیا کے متوالے کل دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا کہیں گے ایک دن رہے تھوڑا اللہ, اللہ, اللہ فرمائے کاش تم یہ حقیقت دنیا میں جان لیتے تم, انما عبثا انکم الینا تم یہ خیال کرتے کہ ہم نے تمہیں بےکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے فتح اللہ بس اللہ حقیقی بادشاہ بہت بلند ہے اس کی شان بہت بلند ہے اس بات سے کہ وہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے کائنات با مقصد ہے تمہاری تخلیق بھی بامقصد لا الہ اللہ ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں رب العرش کریم عرش کریم وہ عزت والے عرش کا مالک ہے اللہ اور معبود لا مرحان اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں فإنما حسابه عن ربی پس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ان نہ فلاح نہیں پائیں گے آخر میں بڑی پیاری دعا یہی دعا آیت نمبر ایک میں ایمان والوں کے الفاظ سے اب حضور سے کہہ کر فرما کر ہمیں دعا کر دیا سکھایا جا رہا ہے سلام امر اے, اے غفر بخش ورحم اور رحم فرما وہ راہمی اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اب ان ہم آرٹ کا ترابی ادا کریں گے اور وقفے کے بعد سور نور کا آغاز ہوگا ان شاء بہت بہت قیمتی صورت ہے ان شاء اللہ اگلے سیشن میں اس کا مطالعہ ہوگا آئیے ترابی کے لیے سفیں درست کر لیجیے